بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله سديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من كان قبلكم كسره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم میرے محترم ساتھیوں اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں انصار و مہاجرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جل جلالہ کے جس قول کے ساتھ ہم نے بیان کو شروع کیا ہے اس میں اللہ جل جلال کا یہ ارشاد ہے کہ جس چیز کی طرف تمہیں اللہ کا رسول بلائے اور جس چیز کا تمہیں حکم دے وما آتا کمر اور جو چیز تمہیں پیغمبر آتا کرے فخو ہو اسے تم لے لو وَمَا کمان ہو فن ہو اور جس چیز سے تمہیں روکے تم اس سے بچ رہو اور اس سے دور ہو جاؤ و تک اللہ اور اللہ سے تقوا کرو ان اللہ شَدِيدُ القاب اس لیے کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے اور اسی طرح جس حدیث کو ہم نے بیان کیا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ماں نہ ہی تو کمان فشتنی بو ہوں جس چیز سے میں تمہیں منع کروں تم لوگ اس سے دور رہو وَمَا امر بِهِ بھی اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اور جس چیز کا میں تمہیں امر کروں مستقم تو جہاں تک ہو سکے جہاں تک تمہاری قدرت ہو اور جہاں تک تمہاری طاقت ہو تم اس پر عمل کرو فَإِنَّمَا أهلك الذين من کا نہ قبل اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ جو امت ہلاک ہوئی جو امت تباہ اور برباد ہوئی ان میں دو باتیں تھی کثرت مسائلہم وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے سوال علم کے لیے نہیں بلکہ علماء کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ اختلاف انبیائہم اہم اور وہ اپنے انبیاء اور اپنے بڑوں کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے میرے محترم ساتھیوں ہم جس جہاد میں مصروف ہیں اس جہاد کا مقصد شریعت ہے اور اشتہاد کا مقصد دین اسلام کا نفاذ ہے اور اشتہاد کا مقصد اللہ کے قانون کو پوری دنیا میں جاری کرنا ہے ہم اسی مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے زخمی ہو رہے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے اپنے اعضا کو قربان کروا رہے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے اپنے ماں باپ سے دور ہیں ہم اسی مقصد کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں ہم اسی مقصد کے لیے اپنے وطن سے در بدر ہیں اور اسی عظیم مقصد کے لیے ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں اور شرعی نظام اور شریعت کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کریں اور شریعت کے قانون کو پوری دنیا میں نافذ کریں اور ظاہر ہے کہ اگر ہم پوری دنیا میں شریعت کے قانون کو نافذ کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہمیں شریعت کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے میں تمہیں روکا کروں تم لوگ اس چیز سے دور رہا کرو اس میں مقاصد و مسالح اور مخاطات اور حکمت کو درمیان میں نہ لاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ غیبت مت کرو تو تم غیبت مت کرو اگر تمہیں میں یہ کہوں کہ تم حسد مت کرو تو تم حسد مت کرو اس کے حکمت اور مسلحت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر ہیں ہمارے رہبر و رہنما اور رہنما ہیں اور جو ہمارے امیر اور رہبر اور رہنما ہمیں شریعت کے مطابق حکم دیں ہم اس کے مطابق عمل کرنے پر معمور ہیں اور مجبور ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے میں تمہیں حکم دوں تم اپنی قدرت کے مطابق اپنی طاقت کے موافق اور جتنا تمہارا اختیار ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگی میں دین کو لاؤ اور اپنی زندگی میں شریعت کو تطبیق کرو میرے محترم ساتھیو اللہ جل جلال نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ عظیم دین ہے آج آپ اگر کافروں کی زندگی کو دیکھیں کافروں کے کھانے پینے کو دیکھیں کافروں کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں اور کافروں کی آپس کی معاشرت اور آپس کے معاملات کو دیکھیں تو یقینا ہم شکر ادا کرنے پر مجبور ہوں گے وہ کافر جو کہ اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو نہیں جانتے وہ کافر جو کہ کھانے پینے کے معاملات میں ہر قسم کی حرام اور حلال چیزوں کو کھاتے ہیں وہ کافر جو کہ اپنے ماں باپ کے حقوق تک کو نہیں جانتے جب ہم امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے مجاہدین سے ان کے حالات سنتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کے حالات زندگی کو سنتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا عظیم دین عطا فرمایا ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دین عطا فرمانے کے بعد اس دین کی حفاظت کرنے کا فریضہ بھی عطا کیا ہے اس دین کی حفاظت کرنے کا فریضہ ہمیں سونپا ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وقاتلوہم حتا لا تکون فتنہ ويكون الدين كله لله اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یعنی اللہ جل جلالہ نے پیغمبروں کو اور انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ دین حق کو دوسرے دینوں کے اوپر غالب کر دیں کفر مغلوب ہو جائے یہودیت مغلوب ہو جائے نصرانیت مغلوب ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے صرف اور صرف اسلامی نظام قائم ہو صرف اور صرف شرعی نظام قائم ہو اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے وہ قاتل حتالا تو کونہ اور تم لوگ کافروں کے خلاف جہاد کرو کافروں کے خلاف قتال کرو حتہ لا تکونا فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتنے کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ کفر و شرف جب تک کفر و شرف قائم رہے ظلم قائم رہے اس وقت تک تمہیں جہاد کرنا چاہیے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کافر اتنے غالب ہو جائیں کافر اتنے قادر اور طاقتور ہو جائیں کہ مسلمانوں کو ان کی عبادتوں سے روکیں مسلمانوں کو نماز سے روکیں مسلمانوں کو زکوۃ سے روکیں مسلمانوں کو حج سے روکیں مسلمانوں کو جہاد سے روکیں تو وہ بھی فتنہ ہے جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہم تبلیغ کے لیے تو آزاد ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو آزاد ہیں اور دوسرے اعمال کے لیے تو آزاد ہیں لیکن جہاد کے لیے ہم آزاد نہیں شرعی نظام کے طلب کے لیے ہم آزاد نہیں شرعی قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہم آزاد نہیں اگر ہم آزاد ہوتے تو لال مسجد میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جس چیز کو طلب کیا تھا وہ صرف اور شرعی نظام تھا انہوں نے کوئی جھگڑا فساد کہیں نہیں کیا تھا انہوں نے کوئی فتنہ نہیں مچایا تھا لیکن حکومت نے فوراً ان کو آگ میں ڈال کر ان کو کوئلہ بنا کر رکھ دیا ان کے اوپر بمباری کی آج ہم نے بھی شرعی نظام کا مطالبہ کیا ہے سوات میں ہمارے ساتھیوں نے ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے مجاہدین نے کسی اور چیز کو نہیں مانگا انہوں نے پٹرول اور ڈیزل نہیں مانگا تھا انہوں نے گاڑیاں اور پلاٹ نہیں مانگے تھے انہوں نے کوئی دنیاوی مفادات نہیں مانگے تھے انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا تھا پاکستان میں شرعی نظام قائم کیا جائے سوات میں شرعی نظام قائم کیا جائے اللہ کے قانون کے مطابق عمل کیا جائے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں لیکن تابوت نے اللہ کے سرکش اور اللہ کے باغ حکمرانوں نے ان کے اوپر بمباری کی اور ان کو در بدر کیا انہیں شہید کیا انہیں رسوا کیا. انہیں اسیر اور بندی کیا اور ہم بھی اسی دعوے پر ہیں اور اسی طلب پر قائم ہیں کہ پاکستان میں شرعی نظام قائم کیا جائے ہم ان حکمرانوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور نہ ہی ہمیں مانگنا چاہیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے مسلمانوں سے پاکستان کے عوام سے اس بات کے طلبگار ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پاکستان جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی جس کے لیے قبائل کے بزرگوں نے قربانیاں دی آج اس پاکستان میں اس ملک میں ہم اسلامی نظام کو چاہتے ہیں اور اس اسلامی نظام کے لیے ہم اگر اپنے وطن سے باہر نکالے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس کی ہم زندہ مثال ہیں اللہ دینا اللہ یعنی وہ لوگ جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے بغیر کسی حق کے مگر یہ کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں اس لیے ان کو گھروں سے نکالا گیا یا جس طرح کے صورت البروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مانا مومن مانقمن اللہ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ یعنی کافروں نے اور ان کے ایجنٹوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھا کرتے تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے آج ہمارے اور اس ناپاک فوج کے درمیان جو جنگ جاری ہے جو جہاد جاری ہے اس کا مقصد کوئی پلاٹ نہیں کوئی گاڑی نہیں پارلیمنٹ کی کرسیاں نہیں اور اس طرح کی دوسرے قسم کے دنیائی مفادات نہیں صرف اور صرف شرعی نظام ہے ہم شرعی نظام کے لیے ان کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں ہم شرعی نظام کے لیے قربان ہو رہے ہیں ہم شرعی نظام کے لیے پاکستان میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں اپنی بہنوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے سینوں کے اوپر بارود باندھ کر ان کو فدائی حملوں کے لیے بھیج رہے ہیں ان سب کا مقصد صرف اور صرف شریعت ہے اس لیے میرے دوستوں میرے جان نثار ساتھیوں اللہ کے لیے اس دین کے لیے اللہ کے لیے اور اس دین کے لیے اسلام کے لیے ثاب قدم رہیے مستحکم رہیے اس جہاد میں ہم نے اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے کل جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا ہماری موت آ جائے گی تو ہم قبر میں داخل ہو جائیں گے اور قبر میں داخل ہونے کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے آج ہماری زندگی موجود ہے آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں اس زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس دنیا میں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے کاش کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اس دین کے لیے قربان ہو جائیں اور اس دین کے لیے شہید ہو جائیں یہ ہماری خوشنسی بھی ہے یہ ہماری خوشبختی ہے اس لیے اے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ہماری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ ہماری امداد فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں پورے پاکستان میں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں شرعی نظام انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا وہ اخرا تو حق گونہ نہ سرمن اللہ وفت قریب اور دوسری چیز جنت کے علاوہ جو دنیا میں تمہیں پسند ہے نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد ہے وفت قریب اور غلبہ نزدیک ہے و بشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے میں آج ان بدر کے پہاڑوں سے اور سرزمین وزیرستان کی غیور زمین سے یہ بشارت سناتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اے ایمان والو فتح نزدیک ہے اور امداد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ثابت قدم رہیے روس بہت بڑا سپر پاور کہلاتا تھا لیکن آج سفر پاور بن چکا ہے امریکہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہلواتا تھا لیکن آج عراق میں ذلیل ہونے کے بعد افغانستان میں ذلیل ہو رہا ہے پاکستان بھی اپنے آپ کو بہت کچھ کہلواتا تھا لیکن آج اس کا نقاب اتر چکا ہے پاکستان میں جہاد نے ہمیں اپنا دشمن بتا ہمیں دشمن معلوم کرنے میں آسانی ہوئی ہے یہ لوگ پہلے ہمیں ہندو کو دشمن کہا کرتے تھے روس کو دشمن کہا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن یہ مناسقین یا آستین کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اگر ہم ان کو ختم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے افغانستان کو دو مرتبہ اچھا ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اگر یہ پاکستان میں اسی طرح کے ناجائز اور تاغوت و سرکش حکمران اللہ کے باغی اور امریکہ کے ایجنٹ حکمران رہیں گے تو افغانستان میں ہمارے بھائی پھر مار کھائیں گے اور پھر مظلوم ہوں گے اس لیے ہمیں پاکستان کے جہاد میں مضبوط انداز میں حصہ لینا چاہیے اور مضبوط انداز میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمارا عزم صرف مسعود کا علاقہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہمیں صفائی کا کام کرنا چاہیے اور پورے پاکستان میں ہمیں شرعی نظام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں بس داؤں کا ویسے جا تو مت